بلامت اللہ مسلم رقیبہ بمنگ اللہ و رسول اللہ فقط فاض فوزن معزز سامعین حضرات آپ سب کے لیے مبارکباد ہے کہ آج اللہ کے اس گھر میں اللہ تعالی کے مقدس کلام کی تلاوت کرعت اور سماعت مکمل ہوئی حافظ بدی الدین نے پوری تراویح ایک اچھے لہن اور مخارج اور تجوید کے قواعد کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی اور آپ کو سنائیں اور آپ نے بڑے صبر و استقامت سے سنا اور یہ لمبے قیام میں آپ شریک ہوئے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کا پڑھنا اور سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے جو اس کا اجر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سارے عمل کو اس کا مصداق بنا دے نبی اسلام کا فرمان ہے من قرأ من القرآن و اشر عشر حسنات جس نے قرآن پاک ایک حرف بڑھ لیا اس کے لیے دس نے کیے لق الافلامیم حرفن میم حرف نہیں ہے بلکہ الف الحرف اللام الحرف المیم الحرفن الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا اس طرح الف لام میم پڑھنے پر دس نیکیاں نہیں بلکہ تیس نیکیاں ملتی ہیں اس طرح قرآن پاک کے یہ لاکھوں حروف پڑھے گئے اور سنے گئے اگر آپ اجر جمع کرنے پر آ جائیں ہو سکتا آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں مگر خالق کے کائنات کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مصداق کہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے اس دعا کے بعد ہمارے حافظ بد الدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اور کتقان عطا فرمائے اور استقامت دے اللہ تعالیٰ ان کا سینہ علم نافع کے لیے کھول دے اور عملے سالح کے توفیق عطا فرمائے یہاں ان کے استاد قاری صحیح بھی مسلسل موجود رہے اور پورا قرآن ان کا سنا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دے یہاں ان کی والدہ موجود ہیں جن کا جن کی پوری محنت شامل ہے ان کی تیاری میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے اور جو ایک ہمارا عزم ہے میں نے ان کا نام اپنے شیخ محدث دیار سندھ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے نام پر رکھا ہے آج دعا کر دیں کلزہ رب العزت انہی کی طرح انہیں محدث بنا دے حدیث کا عامل بنا دے اور علم نافر عمل سالے سے ان کا سینہ کھول دے روشن کر دے یہ پورے مہینے کی رفاقت ہماری رہی ہے البتہ میں بعض اوقات غیر حاضر رہا اپنے پروگراموں کی بنا پر لیکن آپ حضرات پوری دل جمی کے ساتھ یہاں تشریف لائے بعض دوست مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اچھی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی مقام پر ہمیشہ نظر آئے ایک ہی مقام پر وہ بیٹھتے تھے ایک ہی مقام پر وہ کھڑے ہو کر تنابیں پڑھتے تھے اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ان دل مساجد اوتاد کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں اوتاد اوتاد وطت کی جمع ہے وطد میخ یا کیل کو بولتے ہیں یا جانور کو باندھنے کے لیے جو زمین میں قلعہ ٹھوکتے ہیں وہ وطد کہلاتا وہ ایک مقام پر ٹھکا ہوتا ہے اس طرح کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں یعنی ایک ہی مقام پر وہ گویا ٹھوک دیے گئے جب بھی دیکھو کہ ایک مقام پر وہ موجود ہوں گے نماز میں در صہرت اپنے مقام پر بیٹھے ہوں گے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ مساجد کے اوتاد ہیں جو ایک جگہ منتخب کر لیتے ہیں اور وہیں آ کر بیٹھتے ہیں وہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کا ایک شرف یہ ہے فرمایا کہ الملائکت جو رساؤ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ روزانہ آتا ہے اور ایک ہی مقام پر بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے ہم نشیں بن جاتے ہیں اسے اس دوستی قائم کر لیتے ہیں اور اس کی آمد سے قبل وہاں موجود ہوتے ہیں اور جہاں وہ آ کر بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں فرشتوں کی دوستی جو ہے وہ دعا کی شکل میں ہوتی ہے مغفرت کی دعا رحمت کی دعا یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جو مساجد کے اوتاد بن جائیں ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر ذکر وزگار کریں نمازیں پڑھیں صرف صالحین میں یہ وصف موجود تھا امام زاہبی رحمۃ اللہ نے ایک محدث کا ذکر کیا ہے منصور ابن معتمر جو صحیح بخاری کے روحات میں سے ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت گھر سے اٹھائی گئی تو ان کی والدہ کی ایک آہ نکل گئی اور اس نے کہا کہ واہ قطع جہنم آئے یہ جہنم کا مقدول جا رہا ہے ماں کا ابنی بنی خوف و جہنم میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی ہے جہنم کو یاد کر کے بڑا رویا کرتا تھا بالآخر فوت ہو گیا یہ جہنم کا مقدول ہے جب ان کی تدفین عمل میں آئی تو ان کے گھر کے پاس ایک اور گھر تھا ان کے پڑوس میں اس پڑوس کی ایک بچی نے اپنے والی سے پوچھا کہ منصور ابن معتمر کے گھر میں ایک ستون تھا صحن میں وہ اب نظر نہیں آتا ان کے انتقال کے بعد کیا وہ ڈہ گیا گر گیا وہ ستون کفے ہیں بچیاں با ہوتی تھیں دن میں کہیں دیکھنا جانا آنا ان کی حشمت اور وقار کے منافی تھا کبھی رات کو چھت پہ چڑھنا کھلی ہوا میں دائیں بائیں دیکھ لینا اندھیری رات میں تو ساتھ ہی منصور کا گھر تھا تو وہ ستون ان کو نظر آتا تھا اب وہ ستون نظر نہیں آتا تو بچی نے باپ سے پوچھا وہ ستون کہاں گیا تو والد کا جواب یہ تھا کہ بیٹا وہ ستون خود منصور ابن معتمر تھا صحن میں ایک ہی مقام پر کھڑا ہو کر تہجد پڑتا تھا اور قیام اللیل کرتا تھا پڑوسی سمجھتے کہ یہ سدو ہونے کوئی حالانکہ وہ خود منصور ابن معتمر تھے لمبا قیام کرتے اور وہیں ایک ہی مقام پر قیام اللیل کرتے تو اس کا ایک اضافی ایک شرف یہ ہے کہ فرشتے ایسے انسان کو دوست بنا لیتے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور جب وہ آ جائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ندیر اسلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ دبش بش اللہ علیہ کمایہ بش بش و عہد رم الغاہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجد کی آمد میں جب وہ مسجد میں آتے ہیں ان کی تو ان کی آمد پر اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے جیسے تم لوگ اپنے کسی رشتہ دار ماں اپنے بیٹے کی آمد پر جب وہ دو سال بعد تین سال بعد باہر سے آئے کس کو خوشی کا اظہار کرتی ہے اس طرح خالق کائنات اس بندے کی مسجد کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ انقاب و افتخا اور اگر کسی دن وہ نہ آ سکیں اور وہ غیر حاضر ہو تو فرشتے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہمارا دوست کہاں گیا وفاداری کا تقاضہ بھی یہی ہے اس کو تلاش کرتے ہیں پہلے اس کے گھر جاتے ہیں ان مارے دو اور اگر وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری کی پر نہیں آ سكا تو فرشتے پھر پاس بیٹھ جاتے ہیں عیادت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں صحت کی عافیت کی جو کہ دوستی کا اتفاضہ ہے وہ انضاب الحاجت آئن ہوں اور اگر وہ گھر میں نہ ہوں تو لامحالہ کسی کام پر گئے ہوں گے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے علاقے میں بازار میں کسی ایک حاجت کے تحت تو فرشتے بلا اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے اس کام میں اس کا تعاون کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں یہ بندہ بڑا ہی ایک برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے جو ایک جگہ کا انتخاب کر کے بلا ناغہ اس میں آئے عرض کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اس مسجد کو آباد کیا بڑی رونقیں اللہ کے فضل سے دیکھیں یہ نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد یہ رونقیں ختم ہو جائیں اور ہماری غیر حاضری شروع ہو جائیں بلکہ استقامت جو ہے وہ توفیق عمل اور دوام عمل کا نام ہے اللہ تعالی کسی بندے کو عمل کی توفیق دے دے یہ استقامت ہے اور مستقل توفیق دے اور وہ دائمن وہ عمل شروع کر دے یہ بھی استقامت ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ سلسلہ رمضان کے بعد ٹوٹ جائے اور مساجد سے ہماری دوری پیدا ہو جائے جو بھی آپ کی مساجد ہیں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں بلا ناغہ وہاں جائیں اور یہ عمل پورے استمرار اور تسلسل سے جاری ہو جائے لگاتار ہو جائے اللہ تعالیٰ کو عمل کا دوام پسند ہے نبی رسلام کی حدیث ہے الحمد العمل ما دابا علیہ صاحب اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا کی اختیار کر لے تسل اختیار کر لے جس طرح ہم نے ماہ سیان میں مساجد کو آباد کیا تو اس ماہ کے گزرنے کے بعد بھی ہم مساجد کو ہی رکھیں اللہ کے گھروں کو آبادی رکھیں تاکہ عمل کا دوام پیدا ہو جائے اور یہ خالق کے کائنات کی لذا کا باعث ہے جس طرح ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی تو یہ نہ ہو کہ ماہ سیان بھی گزرتے ہی ہم قرآن کو لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ اگلے سال اب باری آئے گی کھولیں گے نہیں بلکہ یہاں بھی عمل کے تسلسل کی ضرورت ہے قرآن پاپ پڑھتے رہیں ورنہ نبی اسلام کے آمد کے دن شکوا کریں گے کہ اللہ میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا محدثین اس کی تفصیر میں لکھا ہے اس ذت میں وہ شخص بھی آ سکتا ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہو اور وہ روزانہ تلاوت نہ کرتا ہو اگر روزانہ تلاوت کرے گا تو پھر وہ نبی اسلام کی اس بدعا کا جو ہے وہ مستحق نہیں قرار پائے گا بلکہ اس کے لیے عظمت ہے فضیلت ہے اور تقدس ہے اور شرف ہے اگر روزانہ قرآن پڑھتا ہے کیونکہ ایک حرف کی جلاوت کا ثواب دس نیکیوں کی صورت میں اور یہ فائدہ اس وقت بندے کو دکھائی دے گا جب اللہ رب العزت نیزان قائم کر کے اعمال کو تولے گا نبی الاسلام کی حدیث ہے ترازو کے دو پرڑے ہوں گے ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ تولے جائیں گے اور بعض اوقات ایک بندے کا فیصلہ ایک نیکی اور گناہ پر ہوگا کسی بندے کی ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی اور وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا اور کسی بندے کا ایک گناہ بھاری پڑ جائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں اسی طرح ہم نے جو تراوی پڑھی ہیں تراوی ہے تہجد ہے قیام العل ہے ایک ہی نماز کے نام ہے رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم قیام العل کا اہتمام کریں ایک عادت تو پڑ جانی چاہیے ایک مہینہ بہت کافی ہے حصول تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے رمضان گزرنے کے بعد ہم اس عمل کے عادی بن جائیں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر دو نفر ہی پڑھ لے لم یبت من لیں تو اس کا شمار غافل بندوں میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی لسٹ میں اور فہرست میں اور قطار میں وہ کھڑا ہوگا رات کو اٹھ کر دو نفل ہی پڑھ لے اور اگر ایک مکمل مصنون کے عمل نیل ہو جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل تھا آٹھ رکعت اور تین فطر رمضان ہو یا غیر رمضان صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر یہ مستقل ہم شروع کرتے ہیں اللہ تحفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے مق ایک مقام کے آمد کے دن گا جس کا نام مقام محمود ہے مقام محمود یہ مقام کائنات میں ایک ہی شخصیت کے لیے سابقہ امت سابقہ اور یہ امت سب جمع ہوں یہ مقام ایک ہی شخصیت کو ملے گا اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کا رتبہ آپ کا شرف سب سے اونچا ہے یہ مقام محمود آپ ہی کو ملے گا اللہ پاک نے میں قرآن میں رشاد فرمایا کہ ایک عمل آپ مستقل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں آپ کو مقامی محمود عطا فرما دے کو فرمایا کہ امین اللہ علی فتحجت آسائبا تھا کربو کا مقام محمود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تہجد کا اہتمام کریں اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا رما دے گا تو ایک عمل ہم نے پورا مہینہ کیا تو اس کا ہم کو عادی ہو جانا چاہیے ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہماری تربیت کے لیے کافی ہونی چاہیے اللہ پاک توفیق ادا فرما دے گا ماہ سیام میں ہم نے گاہ بگاہے صدقہ بھی دیا اپنا مال خرچ بھی کیا اور خرچ کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بڑے شرف کی بات ہے کل عمر تحت دل صدقت یوم القیامت حتیٰقدہ بین الخلائق ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا اور یہ سایہ اس پر قائم رہے گا اس وقت قائم رہے گا جب جب تک اللہ رب العزت میدان معاشر کے تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اور وہ دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور اس پورے دورانیہ میں اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن کر اسے سورج کی تپش سے بچائے کر یہ نیکی رمضان تک محدود نہیں ہے رمضان میں اس کی برکت ہے خیر ہے اس کا اجر رمضان کے بعد بھی گاہے بگاہے آپ یہ نیکی کریں صدقہ دیں دین اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا دیے یہ دیکھا جاتا ہے کس جذبے سے دیے نیت کیا تھی دینے کی اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھتا ہے اور جذبے کی قدر کرتا ہے لئی نالعلٰ بلا دماغ ولاء کہ یہ نالح و تقوا بنکم اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوہ پہنچتا ہے اخلاص پہنچتا ہے اگر یہاں ریا ہے اور آپ چھتیس جانور ذبح کر دیں کوئی قبول نہیں ہوگا یہاں اگر اخلاص ہے اور ایک بکرا آپ نے ذبح کر دیا اللہ با قبول کر لے کر نبی رحلام کے دور میں دو بندوں نے صدقہ دیا ایک نے ایک درہم اور ایک نے ایک لاکھ درہم اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اطراع دی کہ ہم نے ایک درہم والے کو زیادہ اجر دیا اور ایک ایک لاکھ والے کو کم دیا آپ نے یہ خبر صحابہ کو دی صحابہ نے وجہ پوچھی اس کی کیا وجہ تو رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے ایک درہم خرچ کیا اس کے پاس ٹوٹل دو درہم تھے تصدقہ بن نصف مال ہی اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا اور جس شخص نے لاکھ درہم دیے وہ لاکھوں درہموں کا مالک تھا بڑا مالدار تھا سرمایہ دار تھا اس نے اپنے ایک مال کے سمندر میں سے کچھ قطرے نکال کر دے دی تو جس نے آدھا مال دیا اس کا جذبہ زیادہ ہے اس کی حرص زیادہ ہے اس کی طلب زیادہ ہے اس کا شوق زیادہ ہے اور اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے دل کی رغبت دل کی خواہش اور دل کا شوق تو رمضان کے بعد بھی آپ حسبِ توفیق صدقہ دیجئے یہ سلسلہ موقوف نہ ہو جائے یعنی جو عمل رمضان میں ہم نے کیے رمضان گزرنے کے بعد ان کا تسلسل ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی پھر یہ روزہ واقعتاً ایک درسگاہ ثابت ہوا ہمارے لیے ایک یونیورسٹی جو ہماری پوری تربیت کر گیا ایک مہینہ ہمیں خوب سکھایا اتنا سکھایا کہ ہم ان اعمال کے عادی ہو گئے اب رمضان کے بعد بھی انہیں اعمال کو انجام دیں گے اور جوں جوں انجام دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا دیکھیں شوال کے چھ روزے رمضان کے بعد بڑی اس کی فضیلت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من منسامہ رمضان و اتبراہ سطمن شوال فقان مسلام الحم جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھ لے پورے شوال میں جب چاہے رکھ لیں کی تعداد پوری کرنی ہے اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ گویا اس نے زمانے بھر کے رودے رکھ لیجیے زمانے بھر کے روزوں کا اجر ملے گا کہ بندے نیکی کا تسلسل قائم رکھے اور روزوں کی بسات لپیٹ نہیں دی بلکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کے رودے جاری ہیں اس طرح گاہے بکاہے موقع ملتے ہیں رودے رکھنے آیام کے ایام بیس کے رودے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ نبی رسلام کی حدیث ہے منسام الیام البید ہے فکن مسام الطرٰ جو وہ شخص ایمب بیس کے تین روزے رکھ لے ہر مہینے رکھے اللہ اس کو اتنا اجر دے گا گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے یہاں ایک نقطہ اور بڑا واضح سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ یہ کہ صرف تین روزوں دو کا اتنا اجر زمانے بھر کے روزے نبی علیہ السلام ایک اپنے صحابی سے ملے ایک سال بعد اس کو کمزور محسوس کیا اس قدر کمزور کیوں نظر آ رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا سال رودے رکھے پچھلے سال آیا تھا رودے کا اجر آپ نے بیان کیا تھا میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اب کبھی ناغہ نہیں کروں پورے سال سے رکھ رہا ہوں شاید اس وجہ سے کمزور ہو گیا ہم تو رسول اللہ وسلم نے کیا کیا اس کو شاباش دی نہیں ہمارے من منسام العبد جو مسلسل رودے رکھے مسلسل بلا ناغہ اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا کوئی ثواب نہیں کوئی اجر نہیں تم نے سال بھر کے روزے رکھے بالکل قابل قبول نہیں وجہ کیا ہے بس یہ نقطہ اصل قابل غور ہے اور اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے وہ سال بھر کے روزے یہ صرف تین روزے وہاں کوئی ثواب نہیں بلکہ بربادی اور یہاں زمانے بھر کے روزوں کا اجر ہے وجہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے یہ تین روزے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت زمانے بھر کے دیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت نہیں عمل ایک ہے وہ عمل زیادہ ہے یہ کم ہے مگر عمل کی زیادتی مطلوب نہیں ہے بلکہ عمل میں اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع رہی یا یہ الدین اطیعوا اللہ الرسول ولا اعمالکم ایمان والو اللّہ وسیع الرسول ولاۃ الفر الما القم ایمان اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو یہ کثرت کا شوق ہے قابل قبول نہیں ہے اگر یہ قثرت اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے دائرے سے خارج ہوگی تھوڑا عمل ہو مگر اتباع کے مطابق ہو اتباع کے دائرے میں ہو وہ قابل قبول ہے صرف تین روزے زمانے بھر کے روزے ہیں ادھر سال بھر کے روزے کچھ بھی نہیں کیونکہ سال بھر کے روزے اللہ کے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں اور یہ تین روزے اللہ کے پیارے بیغمبر کی سنت سے ثابت صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق محمد الفرق البین الناز لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نہ کسی فرقے پر ہے نہ کسی نسبت پر ہے نہ کسی بڑے چھوٹے کے نام سے ہے نہ کسی برادری کے نام سے ہے نہ کسی باپ دادا کے نام سے ہے یہ فرق صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کے نام سے ہے کس کی نماز مقبول ہے اور کس کی نماز مردود ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے کس کا حج مقبول ہے اور کس کا حج مردود ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے کس کی نیکی اللہ کے ہاں پذیرائی کا مستحق ہے اور کس کی نیکی برباد ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے یہ ایک اہم دین کا نقطہ ہے جو کہ ہماری زندگی کی کامیابی کی علامت و ضمانت ہے ہم ہر حال میں ہر موڑ پر اللہ کے حبیب کی اتباع کریں آپ کی سنت کے پیروکار بن جائیں اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کریں تو آج جو ایک اہم نکتہ ہم نے پیش کیا وہ یہ ہے عمل کی استقامت، استقامت میں دو چیزیں ایک بندہ سیدھا ہو جائے دوسرا استقامت میں دوام عمل عمل میں تسلسل آ جائے ہمیشگی آ جائے اور لگاتار ہو جائے رمضان کے فائد بھی ہم یہ نیکیاں انجام دیتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزائے کے اللہ رم ہمیں توفیق عطا رما دیں ابھی آخری دن رمضان کے جاری ہیں آج اٹھائیسویں رات ہیں اور غالباً دو یا تین دن باقی بچے ہیں یہ دن جو بڑے مقدس تھے بڑے محترم تھے بڑی تیزی سے رخصت ہو گئے اور جدائی کا وقت جو ہے وہ قریب آن پہنچا کسی بھی نیکی کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں انہیں استفار پر قائم ہونا چاہیے نبی رسلام ہر عمل میں جو آخری جو آپ کا ایک کردار ہوتا تھا عمل ہوتا تھا وہ استغفار ہوتا تھا تبھی تو عمل عملی نے پوچھا یا رسول اللہ رسول ان وافت العلا اگر میں شب قدر فالوں تو میں کیا مانگوں میری زبان پر کیا الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ کے خزانے لا لاپتناہی اور بے شمار خزانے ہیں پرما کہ عائشہ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ طلب کر لینا قولی یہ کہنا اللہ معاف ہوں تحب العفو الفاف وحنی یہ اعلیٰ تو افو ہے گناہوں کو مٹا دینے والا تحب العفو اور تجھے گناہوں کے کو مٹانے سے محبت یہ تیرا پسندیدہ عمل فاف و میرے گناہوں کو مٹھا ڈالا یہ شب قدر کی دعا آپ نے سکھائی اور شب قدر آخری عشرے میں یہ آخری لمحات کی ایک رات ہے تو اس رات میں آپ نے استغفار کا حکم دیا ابھی آپ نے صورت النصر سنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر من الفتح واعیط النا فی دین اللہ افواج یہ آپ نے سن یہ صورت کیا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور آخر کیا فرمایا کہ نوعیت لی نفسی فاطمہ یہ سورج جو ہے یہ سورت میرے لیے میری موت کا پیغام ہے میرے لیے میری وفات کی اطلاع ہے کیوں اللہ پاک نے خبر دی اللہ کی نصرت آ اور فتح ہوگی مکہ فتح ہوگی مکہ کی فتح آپ کا مشن تھا عرب کے قبائل بھی اسی بات کے منتظر تھے کہ ان کی قوم کا آپس میں تنازعہ چل رہا ہے سارا بھڈا ان کی قوم کا ڈالا ہوا ہے اگر قوم غالب آ اور یہ نبی مغلوب ہو گیا تو پھر نوزلہ جھوٹا نبی اور اگر نبی غالب آ اور یہ قوم مغلوب ہو گئی پھر یہ سچا نبی پھر ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے آج ہجری میں مکہ فتح ہو گیا نو ہجری عام الوفود بن گیا ارد گرد کے سارے قبائل باری باری آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں برا عید الناس ہے یدخر نفی دین اللہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ایک وقت وہ تھا میدانی بدر میں صرف تین سو تیرہ کی تعداد تھی اور آخری حج میں آپ کے سامنے ایک لاکھ اور چوالیس ہزار صحابہ تھے جوک در جوک لوگ آئے فوج در فوج لوگ آئے مشن مکمل لوگ فرمایا کے فاطمہ اس صورح کے نزول میں میرے لیے میری موت کا پیغام ہے یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے اس کے بعد صورت اور کوئی نہیں اتری آئے تھیں اتری ہیں مگر یہ مکمل صورت یہ آخری صورت ہے میرے لیے میری موت کا پیغام فاطمہ رو پڑی پھر کان میں ایک اور بات کی تو فاطمہ ہس پڑی بعد میں سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ تم کیوں روئی اور کیوں ہنسی باقی روئی اس بات پر کہ میرے بابا کی وہ کا بد قریب آ گیا ہسی اس لیے کہ اللہ کے پیغم بات میں خبر دی کہ انت اول اول سے لڑوکم بھی کہ فاطمہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر بھی رو میرے پورے خاندان نے سب سے پہلے تم مجھے آ کر گے تو اس بات نے مجھے خوش کر دیا تو جب نبی السلام کے انتقال کے چھے ماہ بعد فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ صورت اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کا پیغام مانا بھیجنے والا بلار ہے جانے کے وقت آ پہنچا اب آپ نے کیا کرنا تین کام کرنے فص ربی کا وسط ایک اللہ کی تصویر کرنی کثرت سے اللہ سفران اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ دوسرا بےحمد رب کثرت سے اللہ کے حمد بیان کرنی الحمد الحمدللہ الحمد للہ اور تیسرا بس ہو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استفار کرنا یہ گویا ایک آخری عمل ایک انسان جب سمجھتا ہے کہ آخری ایام آ رہے ہیں نبی رحلام کی حدیث امت ہی ماں بینستی یہ رسب ہی نسل میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان وکلّہ میں یہ جو اضافہ ستر کے ہنسے کو بہت کم لوگ عبور کریں گے جب یہ عمر داخل ہو چکی ساٹھ کے پیٹے میں تو پھر کثرت سے سبحان اللہ کہیے کثرت سے الحمدللہ للہ کہیے اور کثرت استغفار کی وہ عمر کے آخری حصے میں استفار ہو ہر عمل کا آخر استفار پر قائم اللہ کے پیارے پہ نے ایک دعا سکھائی یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے بڑا کرو انی اللہ انی ظلمت ظلم تو نفسی ظلم کسی بلا یا فرصن اللہ عنت فخر لی مففرت میں عند پر ہم نے اند کا انت اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے یا اللہ نے سے مجھے معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے پھر آپ سلام پھیر دیجیے یہ آخری جو نماز کا جو آخر ہے وہ استفار پر قائم ہو اور بلسار ہوں تحجد پڑھنے والے رات کو قیام کرتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے شہری کا وقت تحجد کے اختتام کا وقت یس پھر وہ استغفار شروع کر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے جب آپ استفار کریں گے عمل کے آخر میں تو نیکی کا غرور ٹوٹ جائے گا شیطان بندے کو عمل سے روکتا بندہ اگر بعض عمل کرے شیطان شکست کھا جاتا ہے لیکن ہارتا نہیں اب بندے پر وار کرتا ہے ریاکاری کا اور اگر شیطان وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور بندہ مخلص ثابت ہو تو شیطان کی یہ بھی شکست ہے آخری وار یہ کرتا ہے کہ نیکی کا غرور پیدا کرتا ہے کہ تو نے رات بھر قیام کیا دنیا سو رہی تھی تو ایسا اور تو ویسا تو بڑا برند پہنچ گیا اور یہ اور وہ یعنی بندے میں غرور پیدا کر کے ایک کبر پیدا کر کے اسے برغلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ادر کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے اس غرور کو توڑو استفار کی صورت میں کہ اگر میں رات بھر قیام کیا ہے تو یا اللہ میں گناہ کار ہوں مجھے معاف کر دے تاکہ شیطان کا وار اور حربہ کامیاب سے ہو ایک دن امیر المومنین عمر خطاب تشریف رما تھے وہ ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اچانک کھڑے ہوئے ممبر پر آ کے اور کہا کہ لوگوں سنو میں عمر ہوں جس کی ماں مٹھی بھر کھجوروں کے عوض لوگوں کی بکریاں چرایا کرتی تھی دن بھر بکریاں چراتی اور رات کو مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھیں اس عورت کا بیٹا ہوں یہ کہہ کر نیچے آ کے امیر روما یہ آپ نے کیوں کہہ دیا کیا کہہ دیا رما کہ شیطان آیا تھا مجھ پہ ویوہار کرنے کے لیے عمر تم دنیا کے فاتح تم نے کیسرے کی کمر توڑ دی کس کی کمر توڑ دی آدھی دنیا نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تم اور تم اور تم اور تم وہ یہ نیکی کا غرور شیطان پیدا کر رہا تھا تو میں نے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اپنا مادی آپ کے سامنے رکھا عمر کچھ بھی نہیں عمر تو اس عورت کا بیٹا ہے جو ایک قبیلے کی بکریاں چرا کر دن بھر راشن کا گزارا کیا کرتی تھی یہ ہے مشاہر اور جو معزز اور سرف ہیں ان کا ایک ایک طریقۂ کار کس طرح وہ شیطان کے جھانسوں کو ناکام بنایا کرتے تھے تو یہ اب جو دن گزر رہے ہیں ان میں استفار کثرت سے ہو عمروں میں فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت النصر حاضر ہوئی تو اللہ کے پیارے پہ تو دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحان اک و رب حمد کا لی تاکہ اس پوری صورت پر عمل ہو جائے تصویر بھی ہو جائے تحمید بھی ہو جائے استفاق بھی ہو جائے پھر رکوع میں سجدے میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے آپ کی دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے آپ کا انتقال ہوا آپ کا بات ہے اس دعا سے روشن اور منور اور پاک صاف ہو گیا اور ظاہر بھی آپ نے پاک صاف کر لیا کیونکہ انتقال سے کچھ لمحات قبل آپ نے فرمایا تھا کہ انظروا درولی سفا فیر لن تحدل او کیا تو کہ سات مشکیزے پانی کا انتظام کرو سات مشکیزے لن تحدل الاؤ کیا تو جن کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو ڈوری اگر کھل جائے کھول دی جائے اس میں ہاتھ پڑ سکتے ہیں پانی گدلہ ہو سکتا ہے نہیں جس طرح چشمے سے پانی بھرا گیا اس طرح صاف ستھرا ہو سات مشکیزوں کا انتظام کرو صحابہ نے کیا اور آپ نے سات مشکیزوں کے پانی سے غسل کیا عبد الرحمٰن کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی آپ نے مسواک دیکھی املومن نے مسواک لے لی اللہ کے پیارے پیغمبر کو نرم کر کے دی اور آپ نے مسواک کی اس طرح ظاہر بھی پاک صاف ہو گیا غسل فرمایا مسواک کی اور یہ دعا تو کثرت سے جاری تھی اس طرح اپنے رب سے جا کر ملے بالکل پاک اور صاف ہو کر ظاہر و اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح توفیق دا فرما دے کہ ہم اعمالِ صالحہ کریں ذکر و اذکار کریں ان اعمال میں کبھی ناغا نہ ہونے پائے انقطاع نہ ہونے پائے اور کبھی کوئی تعطل نہ آ جائے بلکہ مستقل عمل ایک استقامت دوام میں دوام میں عبادت جاری رہے اور قائم رہے بہت توفیق بےد اللہ تعالیٰ اللہ رب اس مبارک مہینے کی عبادت قبول فرما دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لا آمین یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهک و لعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد و علی آل محمد فما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا قسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعفعنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفيدنا وترحمنا فنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بقنا عذاب النار ربنا صرف عدنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرن ومقاما ربنا هبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بدع لنا المتقين اماما ربنا اغفر لنا بل يغفر الذين سبقونا باليمان لا تجعل في قلوبنا مثل الذين امنوا ربنا انك روف الرحيم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين بهؤلاء السابقونين في امراضهم صحت کی دعا کی عدیل کی ہے اللہ ان تمام بیماروں کو صحتِ کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا دا فرما یا اللہ جس جس نے یہ اتجاح بھیجی ہے ان سب کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے صحتِ دائمہ ادا فرما دے العمین عافیت کی زندگی عطا فرما دے جو ساتھی بھائی بہن کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ ان سب کو عافیت دے دے یا اللہ اس مسجد میں جو بھی ساتھی جمع ہیں ہمارے بھائی جمع ہیں بہنیں جمع ہیں یا اللہ ان کے دلوں کی جائز حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ ان کے مریضوں کو صحت دے دے یا اللہ پریشان حال ساتھیوں کو آفیت دے دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات دے دے یا اللہ ان سب پر رحمتیں فرما دے یا اللہ ہمارے ایک ایک بھائی بہن کو رحمتوں سے ڈھانک لے العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ رمضان کی راتیں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے یا اللہ آج کی رات یہ فیصلہ ہمارے بارہ میں فرما دے یا اللہ ہمیں اس لسٹ پہ داخل فرما دے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں اللّہ آفر خا من النار اللہ آفر خا بنا من النار یا اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ وہ قبروں میں پہنچ چکے اللہ العالمین ان کی قبروں کو بھقا نور بنا دے منور فرما دے یا اللہ قبروں کو کشادہ فرما دے العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اعلیٰ ان کے درجے بلند فرما دے یا رب العالمین کل ہم نے اس اس مقام پر جانا ہے انہیں قبروں میں داخل ہونا یا اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمانا مفرت کا معاملہ فرمانا رب فربرحمان طرح یا اللہ ملک پاکستان اس کو اسلام کا گہوارہ بنا دے توحید کے نام پر حاصل ہوا لا الہ اللہ یہ پاکستان کا مطلب تھا اسی احساس پر حاصل ہوا مگر یہ احساس آج تک حاصل نہ ہو سکی ہمارے حکام ناکام رہے اس اثاث کو پورا کرنے میں یا اللہ اس ملک کو توحید کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس ملک سے شرک کی بے گنی ہو بدعت کی بےخگنی ہو تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت ہو یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو اسلام کی عظمت یہاں پر قائم ہو یا اللہ ہمارا کراچی شہر خاص طور پر جو اس وقت بڑی سازشوں کا شکار بنا ہوا ہے یا اللہ اس کو بھی امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا دے کراچی کو بری نظر لگ چکی یا اللہ ان بری نگاہوں کو توڑ پھوڑ دے اور اللہ عالین ہدایت دے دے اس ملک کو امن کا سکون کا سلامتی کا اور آشتی کا اور سلوح کا گہوارہ بنا دے یہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہو اسلام کا نظام قائم ہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ عالین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے دے ان کو نیک صحبت عطا فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے اولاد کی نعمت عطا فرما دے تیرے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں شفا کے خزانے ہیں یا اللہ اپنے خزانوں میں سے خزانے عطا فرما دے علم نافع عطا فرما دے عملِ صالح عطا فرما دے الہاد سے گمراہی سے شرک و بدر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ کتاب و سنت پر سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے العالمین یہ ادارہ جہاں ہم سب بیٹھے ہیں اس ادارے کو کتاب و سنت کی نشر اور ترویج کا مرکز بنا دے یہاں سے کتاب و سنت کی شوائیں پھوٹیں چراغ روشن ہوں اور چراغوں سے چراغ آگے جلتے جائیں اور یوں دنیا منور ہو جائے العالمین جو بھی ساتھی اس ادارے کے مابین مصاحمین ہیں ان کے مال و اولاد میں برکتیں ضد فرما لے العالمین یہ تمام نیکیاں جو رمضان میں کی گئیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے رودے قبول فرما لے شبِ داریاں قبول فرما لے قرآن کی تلاوت قبول فرما لے تراوی کی نماز قبول فرما لے صدقات قبول فرما لے جو بھی نیکیاں انجام پائیں یا اللہ ہم کو ریا سے بچاتے ہوئے ان تمام نیکیوں کو قبول فرما لے اختتامی لمحات ہیں یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ رحم فرمائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ان اختتامی لمحات میں یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے رضا اپنی محبت اور اپنے پیار کے فیصلے فرما دے یا اللہ اس مہینے کا اختتام ہمارے گناہوں کی بخشش پر ہو اس مہینے کا اختتام یا اللہ جہنم سے گردنوں کی آزادی کی صورت میں ہو ربنا آتنا فی دنیا حسنا اور فر آخرت حسن رب اغفر برحمة انت خير الرحيمين اللهم اننا سألوك علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا طيبا فاسعا وشفاء من كل دا ربنا نتقبل مننا انك انت سمير عليم وطب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الرحيمين وصلى الله